غفلت کیوں سستی کیوں اشراز الحجہ کے مبارک ایام میں ہر عبادت کا ادر بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے عام دنوں کے اعمال اور ان دنوں کے اعمال کی قیمت کا فرق پاکستانی روپے اور کویتی دینار کے فرق سے بھی زیادہ ہے بہت زیادہ پھر غفلت کیوں سستی کیوں ان دنوں میں سب سے اہم عمل حج ہے پھر عمرہ جو حج عمرہ پر نہ جا سکیں وہ حجاج کے لیے دعائیں مانگیں تب وہ بھی ان کے عمل اور اجر میں شریک ہو جائیں گے یہ دعا کا کمال ہے غیبت کرو تو دوسروں کے گناہ اپنے سر اور دعا کرو تو دوسروں کی نیکیوں میں شریک شرکت پھر بڑا عمل قربانی ہے دل کھول کر عشق و محبت کے ساتھ قربانی کریں جو ان دنوں روزہ رکھیں وہ مبارک کے مستحق اور سنیں ان دنوں یا راتوں میں کوشش کر کے صلاح و تصبیح پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ بڑا خزانہ مل جائے گا کئی اہل علم سلاط و تسبیح کے قائل نہیں ان کا مکمل احترام مگر مجاہدین کے بڑے شیخ حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس نماز کے قائل ہیں